اللہ من رشیم فضا ربنا فلکا سمد الحسبین صدق اللہ کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ یہ اساب کہا بادشاہوں کے رشتہ دار تھے اور ان کے دل میں غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو گوارہ نہیں کیا ایک ایک ہو کے علیحدہ ہوتے گئے پھر ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے ایک دوسرے کو اپنی وجہ بتائی کیوں ہم وہاں میلے سے اور اس سے الگ ہو گئے ہیں انہوں نے پھر الگ اپنی عبادت کھانا کی ترتیب بنائی اس میں اللہ کی عبادت کرنے لگے بادشاہ نے ان کو بلایا ان کو موقع دیا تمبی کی کہ آپ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائیں ورنہ آپ کو سزا دیں گے یہ لوگ وہاں سے جدا ہو گئے اور ایک غار کے اندر آرام کرنے لگ گئے سوچنے لگ گئے کیا کریں اب کہاں جائیں یہاں تو سارے درست ہیں ان کو نیند آ گئی اور سو گئے اللہ کی طرف سے امر یہی تھا یہ واقعہ حضرت عی صلی السلام وسلام کے دنیا سے چلے جانے اٹھ جانے کے دو سو پچاس سال کے بعد کیا ہے اس وقت دکی نوس بادشاہ کی حکومت تھی جو بہت پرست تھا عیسائی مذہب بگڑتے بگڑتے بگڑتے بت پرستی کی شکل اختیار کر گیا تھا تو یہ لوگ پھر سو گئے تین سو نو سال کے بعد یہ اٹھے ہیں تو دو سو پچاس کے اندر جب تین سو نو سال جب جمع کرتے ہیں تو یہ ساڑھے پانچ سو سال ہو جاتے ہیں یعنی عیص علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کے ساڑھے پانچ سو سال بعد یہ بیدار ہوئی ہے اس وقت جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کو اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے یہ بادشاہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا لیکن اس کو ایک مشکل کا سامنا تھا کہ اس کی سلطنت میں کچھ لوگ بہری پیدا ہو گئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا کوئی نظام نہیں ہے کوئی آخرت نہیں ہے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان قسم کے, کے لوگ عیسائی جو صحیح تھے وہ بھی خراب ہو رہے تھے اب یہ 900, سال میں جب اٹھے, ان کو بھوک لگی. آپس میں پہلے تو اختلاف ہوا جس کا اگلے رقو میں آ رہا ہے کن لبس تو کالی لبس نہ کوئی کہتا ایک دن سوئے کوئی کہتا دو دن سوئے لیکن وہ اپنے بالوں ناخنوں وغیرہ کی وضع وضاحت دیکھی ہے تو کہنے لگے رب کو بیمال تمہارا رب ہی جانتا ہے کتنے سوئے چھوڑو اس بات کو کھانا لے آؤ یہ اب یعنی تین سو نو سال کا زمانہ بہت بڑا زمانہ ہوتا ہے طوفان بارشیں حکومتوں کی تبدیلی سیلاب وغیرہ وغیرہ شہر گاؤں بدل جاتے ہیں یہ کھانا لینے کے لیے ایک بندے کو بھیجا اور اس کو عجیب باتیں سمجھایا بھی ہے کیا سمجھایا پھل اللہ ازکا تعمہ لے آؤ کھانا لے آؤ اور سوچ سمجھ کے لانا حرام زبیہ نہ ہو یا مباحد قسم کا ہوٹل والا ہو لیکن پھل پھل یا تلتف چاہیے کہ بات نرم کریں سختی کی بات نہ کرنا نرم لہجے میں بات کرنا بولا عشہ بکن عہدا اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا کہ ہم وہ لوگ تھے جدا ہو گئے تھے میں اس جگہ پہ آ کے بات تفصیل سے کروں گا تو آج کی جو بات ہے وہ یہ کہ یہ کھانا لینے گیا وہ جو ہوٹل والا تھا اس نے سکہ دیکھا پھر اس کو دیکھا پھر سکہ دیکھے کہا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو خزانہ کہیں سے آتا گیا اس نے کہا خزانہ نہیں ہمارے اپنے پیسے ہیں بہرحال ہوٹل والے نے اس کو پکڑ لیا اور کہا تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہے، یو ہے یو ہے اس نے بات سچی بتا دی اپ جب گیا وہ دوسرے ساتھیوں کو بھی اس نے لے لیا ادھر حکومت اور پولیس وغیرہ کو بتا دیا یہ سارے پکڑے گئے بادشاہ کے پاس بادشاہ نے پھر ایک بہت بڑا دربار اور جلسگا ایک تقریر کا پروگرام بنایا اور ان سے ساری باتیں چیتیں پوچھی سمجھ گیا کیونکہ بادشاہ کے پاس اپنے اس نظام میں تختی لکھی ہوئی تھی جس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے کہ فلانے زمانے میں کچھ لوگ گم ہو گئے تھے اور ہمیں ملے نہیں تھے بادشاہ کو یہ لوگ مل گئے بادشاہ نے ان کے نام پوچھے تختی پر ان کے نام تھے شدر نصر تھا جو کچھ تھا بادشاہ بہت خوش ہو گیا کہ اس وقت بادشاہ کو جو سامنا تھا وہ تحریروں کا تھا وہ لوگوں کو خراب کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا کوئی نظام نہیں ہے یہ ویسی مولوی لوگ کہتے ہیں بادشاہ نے جلسہ منعقد کیا ان کو سٹیج کے اوپر ان بن نوجوانوں کو اپنے پاس رکھا تقریر کی پھر ان کے بازو میں ہاتھ ڈال کے ان کو کہا ہاتھ کھڑے کرو لوگوں کو کہا کہ جو سات تین سو نو سال نیند میں رکھ کے دوبارہ اٹھانے کو قابل ہے وہ موت کے بعد دوبارہ قبروں سے اٹھانے پر بھی قابل ہے یہ اس کی تقریر ہوئی جو لوگ کے ان کے عقیدہ خراب ہو رہا تھا وہ کافی حد تک صحیح لقیدہ ہو گئے تائید ہو گئے اپنے اس برے عقیدے سے کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا حکومت تھی اور یہ اچھا حکمران تھا یہ واقعہ عقیدہ کرنے لگے رش تھا کہ یہ اچانک وہاں سے غائب ہو گئے یہ ساتوں کے ساتھ اور بل عالم یہ اسی غار میں یا کسی اور غار میں یہ آ کے تو پھر اسی طرح اپنی پناہ لے لی کہ آپ کیا کریں سوچیں کہ یہ سو گئے ان کے پیچھے جو پہلے سے ہی تھا اللہ عالم کہ وہ کتا بھی ساتھ آیا جو غار کے باہر بیٹھا رہا پھر اسی طریقے سے وہ وہیں پر ہی سو گیا اور یہ اندر غائب ہو گئے سو گئے اب یہاں پر مفسرین کی دوڑ ہے کمزور سی بات مفسرین کی लाग, یہ ہے مورحین کی کہ یہ لوگ فوت نہیں ہوئے تھے یہ اسی طریقے سے من جانے دلّ یہ کہیں کہیں پھر رہے ہیں لیکن کثیر جماعت مفسرین کی یہ ہے کہ یہ لوگ فوت ہو گئے تھے اور کہیں اسی غار کے اندر ہی ان کا وہ نظام ہے لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غار میں کوئی دیکھ نہیں سکتا جس پر اگلے رپو میں بات آ رہی ہے کہ اگر آپ غار کے اندر کو دیکھنا چاہیں گے تو ڈر جائیں گے اور وہاں سے پوشت دے کے بہت بھاگیں گے جو غار کے دردیں حیرت امیر معاویہ تعالیٰ کی حکومت تھی رول کے ساتھ ان کا بہت زیادہ مقابلہ رہا حیرت عمیر معاویہ کا عبداللہ ابنی عباس رضی اللہ تعالیٰ حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ججزاد بھائی ہیں لیکن کسی مسئلے میں عبداللہ ابن عباس کے ساتھ غیرت علی کی ناراضگی ہو گئی تھی اور پھر وہ یمن کی گورنری سے استعفی دے دیا تھا عبداللہ ابن عباس نے اور طائف چلے گئے تھے طائف, چلے گئے طائف میں بہت بڑا مدرسہ بنایا میں کئی دفعہ تفصیل کر چکا ہوں بہت بڑا بہت بڑا مدرسہ اور ایک بہت بڑا نظام تھا جو موجودہ حکومت نے یہاں پر جو مسجد بنائی ہے اتنی بڑی مسجد ہے کہیں کہ عنہ کی قبر بھی ہے عورت علی کی وفات شہادت کے بعد کہ کافی سارے مسائل میں مجھے ضرورت پیش آتی ہے ایک ماہر عالم کی تو آپ ایک نوجوان عالم ہیں تو میرے ساتھ آپ چند دن رہا کریں ضرورت کے پیش نظر عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ شام آ جایا کرتے تھے ایک دو مہینے رہنے کے بعد پھر اپنے مدرسے چلے جاتے تھے مشہور بات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے اور بیت اللہ شریف کی دیوار کو بار بار عام دیوار کو حضر عصمت یا رکن جمانی کی بات نہیں عام دیوار کو ہاتھ لگاتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس ان کے مقابلے میں عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹے ہیں لیکن زہر ہے علم کے لحاظ سے اللہ نے ان کے نوازا تھا صحابہ کرام میں سے صرف دو صحابہ کی تفصیریں موجود ہیں جس میں عبداللہ بن عباس ہیں اور عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تفسیریں چھپی ہوئی ہیں جو ملتی ہیں تو بڑے علم کے لحاظ سے بڑے آدمی عبداللہ بن عباس نے تمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہا کہ Uh, میرین صاحب بیت اللہ کے ہر دیوار کو آپ ہاتھ کیوں لگاتے ہیں پوری دیوار کو اور تو میرے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبداللہ بتاؤ کہ بیت اللہ کی کوئی جگہ ایسی ہے جو مقدس نہیں ہے بابرکت نہیں ہے اور قابل عزت و احترام نہیں ہے کوئی جگہ بیت اللہ کی کوئی پتھر ایسا ہے جس کا عزت و احترام اور قابل قدر اور مقدس نہ ہو تو اللہ نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے ببد اللہ پورا ہی مقدس ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ لگانا جہاں ثابت ہے وہ رکنی جمانی ہے مقام ملتظم میں حضر عصرت کا بوسہ ہے وہ پوری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کرتے ہوئے ہاتھ نہیں لگائے بھاگی رسی اللہ کرن روک کر جو آپ کے بچوں کی جگہ پہ تھے یہ عبداللہ بن عباس ان کے علم کے علم بہت موترف تھے <تصفح> اسی طرح کا واقعہ تو کے ساتھ پیشہ ضبری رضی اللہ عنہ کا جہاد جائی ہے جب گزر ہوا ایک جگہ سے تو ساتھیوں نے وہاں کے گاؤں علاقے والوں نے بتایا کہ یہ جو غار ہے اور یہ پہاڑ ہے جو اس میں غار ہے اس میں آرام کرتے ہیں اس میں سو گئے فوت ہو گئے جو بھی ہوا یہ حالت میری ماہی رضی اللہ تعالیٰ لشکر کو رہتا عبداللہ عباس ساتھ تو کہا کہ میں اس میں دیکھنا چاہتا ہوں عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ امیر المین دیکھنے کی اجازت نہیں ہے قرآن نے بھی اس میں منع کیا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے بارہ لوگ ہیں لحاظ سے غار میں نہیں دیکھنا چاہیے اب تو پرانی بات ہو گئی میری حکومت کو بھی چالیس سال ہو گئے آپ اس طرح دنیا سے پہلے چالیس سال ہو گئے دوسرے صاحب اکرام کے کافی عرصہ گزر چکا ہے تو بہرحال عبداللہ عباس نے منع کیا لیکن امیر معاوی رضی اللہ عرانو اور چند لوگوں نے اس غار میں جھانکنے کی کوشش کی ہے جیسے کوشش کی, کی اتنا زیادہ ڈر لگا بارد بارد اور مرعور لیے کہ بالکل اہم اس قرآن مجید کی کے مطابق عمل کرتے ہوئے بھاگے قرآن نے کہا تمل ہم قرآا تمل ہمرودا اگر آپ اس کے غار کو ان کے اندر سے جائزہ لینا چاہیں گے ڈر جائیں گے اور پھر ڈر کی وجہ سے آپ بہت زیادہ بھاگیں گے پھر اللہ مجھے عبداللہ عباس کہ آپ نے تو اچھا ہونا میں بتا رہا ہوں تاریخی لحاظ سے پرانے مجید میں تو تاریخ میم یہ مہین تاریخ بیان نہیں کی ہے ہمارے لیے جو نصیحت کی بات ہے اس واقعے میں وہ موقع بموقع بات ہوتی رہے گی کہ ہم نے کیسا ان حضرات کا کیا تھا کیسا ہمیں رہنا چاہیے کیا ہے اللہ نے صبح بہت بڑے مفسر سے قرآن گزرے ہیں جیسے جساس جس جس والے ہیں ان کا قرآن قرآن کے موضوع پر الفقان کے نام سے قرآن کے اوپر ان کی شعر آفاق میں بل کتاب ہے علام سی کی الفقان قرآن کے موضوع پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ اب ہم اب ہما اللہ تعالی قرآن مجید نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے اس میں زیادہ اندر گہرائی میں جانا, جانا یہ کوئی اتنی سمجھداری کی بات نہیں ہے جہاں جن جن باتوں سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے اور قرآن نے ان کو بیان کیا ہے وہ بہرحال عام اور رحیم میں جو حدیث اور قرآن سے حد کریں اور انہوں نے وہ تاریخ بات کی بات کی, بات کی ہے جنہ عرت عیسی علیہ السلام کے رفع آسمانی کے ڈھائی سو سال بعد یہ بادشاہ بک تھا تین سو نو سال سے ساڑھے پانچ سو سال جب عیصی علیہ السلام کے رف عثمانی کا زمانہ ہوا تو یہ لوگ جاگئے اس وقت جب بادشاہ ایک مباحث بادشاہ کی حکومت کی اس کے یعنی جب ساڑھے پانچ سو سال عیسی علیہ السلام کے اسمانے کے جانے کے بعد ساڑھے پانچ سو سال کے بعد یہ جا گئے پھر معلوم نہیں وہ کہاں چلے گئے اکثر کی رائے یہ ہے کہ وہ فیط ہو چکے ہیں اور پانچ سو ستر سال بعد یاد رکھنا یہ تاریخ عیسی علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کے پانچ سو ستر سال بعد جناب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے باقی بات کل کریں